امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نہ بلاگا کا خطبہ نمبر 115 اپنے اس خطبے میں حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں جس نے تم کو مال و متا بخشا ہے اس کی راہ میں تم اسے صرف نہیں کرتے اور نہ اپنی جانوں کو اس کے لیے خطرے میں ڈالتے ہو جس نے ان کو پیدا کیا ہے تم نے اللہ کی وجہ سے بندوں میں عزت و آبرو پائی لیکن اس کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کر کے اس کا احترام و اکرام نہیں کرتے جن مکانات میں اگلے لوگ آباد تھے ان میں اب تم مقیم ہوتے ہو اور قریب سے قریب تر بھائی گزر جاتے اور تم رہ جاتے ہو اس سے عبرت حاصل کرو